بولیے اور حضرت نو کیا چاہتے تھے اور اللہ نے کیا چاہا پھر مرضی کس کی پوری ہوئی پھر حضرت نو نے اپنی بات منوا لی معلوم ہوتا ہے نہ کوئی مختار ہے کہ خود کر لے اور نہ کوئی اللہ سے منوا سکتا ہے وہ مرضیوں کا جب کشتی آ گئی کنارے پہ حضرت نو علیہ السلام کہتے ہیں ربے نبنی واپس <الْحَاكَمِن> میرا میرا اور سامنے گرک ہو گیا اِنَّ من میرا بیٹا میری اب بھی رو رہے ہیں اب بھی دعائیں مانگتے ہیں مولا میرا بیٹا میری آل تھا تیرا وعدہ تھا تیرا وعدہ سچا ہوتا ہے کیا بن گیا اللہ نے فرمایا انہو لئی من ان یہ تیری عال میں سے نہیں تھا انہو عمل غیر صالح آہ... اس لیے کہ اس کے عمل صالح نہیں سالح. سید ہونا کوئی کمال نہیں سید ہونا تب فضیلت کی بات ہے کہ عمل شریعت کے مطابق سید کے لائے اور شراب پیئے سید کے لائے اور داڑھی منڈوائے سید کلوائے اور زنا کرے اور کہے میں سید ہوں اور لوگ کہیں سین کہ ایسی بات نہیں شریعت اس کا حکم نہیں دیتی شریعت کہتی ہے عمل اچھے نہ ہو تو نوہ کا بیٹا بھی نوہ کی آل ہونا ہو لائی سم ان لکھ ان گئی صالح مولا میری آل نہیں میرے گھر کے آنگن میں کھیلا میری گود میں پلا میرا بیٹا میری حال نہیں اللہ تعالی نے فرمایا فلاں سلمی ماں صلاح کا بھی علمن فلا تسلنی مجھ سے اس بارے میں سوال نہ کر ماں ساللہ کا بھی علمن جس بات کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے جس بات کا آپ کو علم نہیں فلاں تسلی مجھ سے اس بات کے بارے میں سوال مت کیجئے انی آئےزوں کا میرے پیغمبر میں تجھے نصیحت کرتا ہوں انتکو من الجاہلین انی آئے زو کا انتقو نا منل کیسے ترجمہ کروں کیسے ترجمہ کروں لیکن کہنے والا کون ہے انزوں کا میں تجھے سمجھا رہا ہوں میرے پیغمبر دوبارہ زبان نہیں کھولنی اپنے بیٹے کے بارے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں آپ کا نام پیغمبروں کے رجسٹر سے کاٹ کے جہلوں میں لکھنا جناب بتائیے جو مختار کل ہوتا ہے اللہ اس سے ایسے باتیں کرتا ہے کس کس واقعے کو کیا کیا چیز آپ کے سامنے رکھو اگر حضرت ایوب مختار کل ہوتے اٹھارہ سال بیمار رہتے ہوتے, ہوتے کبھی نہ ہوتی کوئی نبی مختار کل نہیں لیکن آئیے تھوڑی سی گفتگو اس پر کریں قرآن کے آئینے میں ساری کائنات کے آقا اور ساری کائنات کے سردار اور ساری کائنات سے افضل اور ساری کائنات کے افسر اور ساری کائنات کا خلاصہ اور ساری کائنات کی روح اور ساری کائنات کا نچور اور مکھن حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے آپ سے بڑی شخصیت اس کائنات میں نہ پیدا ہوئی نہ پیدا ہونے کا امکان ہی کوئی نہیں نوریوں کے سردار ناریوں کے سردار انسانوں کے سردار فرشتوں کے سردار انبیاء کے سردار اور امام انبیاء کے امام نوریوں کے سردار اور صرف یہاں نہیں نبی پاک نے فرمایا یہاں بھی سرداری میرے پاس ہے اور قیامت کے دن بھی مخلوق کی سرداری میرے پاس دو تمام اولاد آدم کا سردار ہوں قیامت کے دن میرے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا وہ سارے نبیوں سے آلہ اونچا وسیع عریض چھاؤں والا جھنڈا ہوگا ہر نبی کو اللہ جھنڈا دیں گے اس پیغمبر کی امت جھنڈے کے نیچے کھڑی ہوگی لیکن میرا جھنڈا اتنا آلہ اونچا وسیع عریض ہوگا سارے نبی اپنی امتوں سمیت میرے جھنڈے کے نیچے کتنا اعزاز ہے کتنا اکرام ہے کتنا احترام ہے کتنا جلال ہے کتنی عزت ہے کتنا مرتبہ ہے کتنی حشمت ہے کتنا جاو جلال ہے میدان معاشر ہے میدان معاشر ہے میرے نبی کے ہاتھ میں جھنڈا ہے سارے نبی اس جھنڈے کے نیچے امتوں سمیت میرا نبی حوض کا ساکی ہے میرا نبی قیامت کے دن کا شافی ہے شفاعت کرنی ہے میرے پیارے پیغمبر نے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے اعلیٰ ہیں وہ سب سے اولا ہیں وہ سب سے اونچے ہیں خدا کی قسم اگر یہ مختار کل والی صفت مخلوقات میں سے کسی کو ملنی ہوتی تو رحمت کائنات کو ضرور ملتی اور کون کوئی پیر کوئی فقیر کوئی شہید کوئی سالے کوئی عالم اور کس کے کی کیا اختیار ہے اگر یہ مختار کل ہونا جو چاہے بندے کے اختیار میں ہو وہ کرے اگر یہ صفت نبی پاک کہ اگر یہ صفت اللہ مخلوقات میں سے کسی کو عطا کرتا تو کس کو ملنی چاہیے تھی دیکھیے پھر قرآن کیا کہنے لگا ہے سفر نمبر نکالیے جی ایک سو چورانوے اور اس کی آیت نمبر ہے جی انچاس دوسری سطح ہے جی سفا نمبر ایک سو چورانوے کی دوسری سطح ہے جی سورت کا نام ہے سورت یونس سورت کا نام ہے سورت یونس اور سورت یونس کی آیت نمبر ہے جی اڑتالیس اور انچاس دونوں اڑتالیس ہم پہلے پڑھیں گے جی اس کے بعد انچاس و یقول و یکولون میرے پیغمبر یہ مخالف آپ کے سوال کرتے ہیں کہتے ہیں متا ہاضل وادو کب ہوگا یہ وعدہ ان صادقین اگر ہو تم سچے نبی پاک کہتے تھے نا اے ایمان لے آؤ ورنہ عذاب آ جائے گا ایمان لے آؤ ورنہ رگڑے جاؤ گے یا نبی پاک ذکر کرتے تھے کہ قیامت نے آنا ہے سب نے زندہ ہو کے رب کے سامنے جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے یہ آپ بیان کرتے تھے تو مشرقین چونکہ قیامت کے قائل نہیں تھے نا مشرکین مکہ وہ کہتے تھے بس یہی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں اس کے بعد کوئی زندگی نہیں آنیے وہ اس کے قائل تھے تو جب نبی پاک قیامت کا ذکر کرتے کہ قیامت آئے گی تو وہ جواب میں کہتے متاہا الذ الوادو یہ جس قیامت سے تو ڈراتا رہتا ہے یہ کب آئے گی ان کن تم صادقین اگر ہو تم اگر اس بات میں سچے ہو کہ قیامت نہیں آنی ہے تو بتا کب آئے گی یا جس عذاب سے تو ڈراتا رہتا ہے کہتا ہے کہ مجھے مان لو نہیں مانو گے تو دنیا میں عذاب آ جائے گا ہم نہیں مانتے بتا عذاب کب آئے گا بڑی دیدہ دلیری تھی مشرقین کی بتا عذاب کب آئے گا متا ہاضل وادو یہ جو وعدے کرتا رہتا ہے بتا یہ وعدہ کب ہوگا ان کو تم اگر ہو تم سچے جب ہمارے رگڑے نکل جانے جب ہم ملیا میٹ ہو جانا ہے, تُو جو کہتا ہے، ملیا میٹ ہو جاؤ گے, زلزلے آ جائیں گے، چلیں گی، تمہیں تباہ کر دیا جائے گا جواب دے <سلام> یہ جو اسے کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی یا عذاب کا وعدہ کب آئے گا میرے پیغمبر ان کو جواب دے اور تمہارے حالات کا کہ کب عذاب آئے گا کب عذاب آئے گا کب تم ملیا میٹ ہو جاؤ گے کب اللہ تمہیں تکرے گا یہ تو بڑی دور کی بات ہے لا عملے کو لا میں مالک نہیں ہوں لا عملے کو میں مالک نہیں ہوں لے نفسی نفس اپنی جان کے لیے میں مالک نہیں ہوں اپنی جان کے لیے ذر نقصان کا ولا نفان اور نہ نفع کا او تمہارا نفع نقصان تو بڑی دور کی بات ہے کہ یہ عذاب کب آئے گا تمہیں نقصان کب پہنچے گا یہ تو بڑی دور کی بات ہے مجھے تو اپنی جان کے نفے اور نقصان کا اختیار ہے کوئی نہیں لا عملے کولے نفسی ذر رہا ہوں ولا نفعن میں مالک نہیں ہوں اپنی جان کے لیے مانا یوں کریں گے ما شاء اللہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے الا ما شاء اللہ لیکن ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا کسی کے, کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا میرا جملہ پھر دے میں رکھو کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا کسی فقیر کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا کسی فرشتے کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا کسی پیغمبر کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے आ, بولو بولو ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے ورنہ بتائیے ورنہ بتائیے اپنے گرے میں جھانکیے اور بتائیے حضرت ابراہیم چاہتے چری چل جائے اسماعیل گلا کٹوانا چاہتے ہیں حضرت ابراہیم چاہتے ہیں چل جائے. اور اسماعیل کا اقبال بی بی نہ ہو چاہنا کس کا پورا ہوا حضرت ابراہیم کا چاہنا پورا نہ ہوا چاہنا کس کا پورا ہوا اللہ کا چاہنا پورا ہوا بتائیے بتائیے میں اشارے کر رہا ہوں اصحاب کاف یہی چاہتے تھے کہ تین سو نو سال سوئیں وہ جو بھاگ کے نکلے اور ایک جگہ پہ آرام کرنے لگے ہیں پندرواں پارا ہے سورت کا نام سورت کاف ہے کہ تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں پھر یہاں سے نکل کے اگلا سفر کر لیں گے انہوں نے چاہا تھا کہ چند گھنٹے آرام کر لیں اور اللہ نے چاہا تین سو نو سال سلا دوں پھر چاہنا کس کا پورا ہوا بولو بولو پھر چاہنا کس کا پورا ہوا اللہ کا چاہنا پورا ہوا کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ رابع ہیں امیر المومنین ہیں داماد نبی ہیں بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں سارے صحابہ میں سے پہلے تین صحابہ کو چھوڑ کر سب سے اعلیٰ اونچے اور بلند صحابی اگر کوئی ہیں تو وہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے حضرت علی کا ایک مقولہ ہے عربی میں اور حضرت علی کا وہ مقولہ کتاب والوں نے نکل، کئی کتابوں نے نقل کیا حضرت علی کہتے ہیں ارف تو ربی بے فصل عزائم ارف تو ربی بے فصل عزائم, عزائم میں نے اپنے رب کو پہچانا ارف تو میں نے اپنے رب کو پہچانا اس کی بہت ساری دلیلیں میری اپنی پیدائش میرا اپنا وجود ماں باپ کا وجود یہ چلتے ہوئے پانی پہ بچھی ہوئی زمین زمین سے اگنے والے اناج یہ سر فلک پہاڑ یہ سورج کی آچھی کرنے یہ چاند کی ضیا پاشیاں یہ ستاروں کا جگمگانا یہ ہواؤں کا چلنا یہ ساری چیزیں اللہ کی پہچان کی دلیل بنتی ہیں حضرت علی نے فرمایا لیکن اوے لوگوں میں نے اپنے رب کو پہچانا بےفصل عزائم اپنے کا غازی علی، میں یمن کا قاضی علی، میں اتنا اونچا درجے والا علی میں ارادے باندھتا ہوں کل یوں کروں گا پرسوں یوں کروں گا پھر وہ کام نہیں ہوتا قوت بھی ہے اقتدار بھی ہے طاقت بھی ہے خلافت بھی ہے سلطنت بھی ہے میں کہتا ہوں یہ کام کروں گا پھر وہ کام نہیں ہوتا تو میں نے پہچانا کہ اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے ربی بے فصر عزائم میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے بندہ سوچتا ہے یہ کروں گا کر نہیں سکتا ہوتا وہی وہ ہے جو کون چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں اللہ ماشاءاللہ اللہ مگر ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے آہا. اللہ نے بھی کوئی بات خدا کی قسم چھوڑی نہیں اگر کوئی بندہ یہ کہے اور چلو جی اپنی جان دے مالک تے نہیں سادے تو ہیں نا. چلو اپنی جان کے نہیں ہیں ہمارے تو ہیں نا اللہ نے اس کا بھی جواب دیا سفا پانچ سو بیس پہ آئیے جی سفا پانچ سو بیس پہ آئیے جی سورت کا نام ہے سورج جن انتیسواں پارا ہے جی انتیسواں پارا اور صفحہ ہے پانچ سو بیس سورت کا نام ہے سورت جن اور اس کی آیت نمبر ہے بیس اور اکیس بالکل سفے کے درمیان میں آئیے جی جہاں رکو ختم ہو رہا ہے پانچ سو بیس سفا انما ادو ربی میرے پیغمبر کہہ دے انما ادو میں پکارتا ہوں ربی بولو میں پکارتا ہوں اپنے رب کو ولا اشرے کو اور میں شریک نہیں بناتا بھی اس کے ساتھ اس کی پکار میں میں شریک نہیں بناتا آہ کسی ایک کو میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور میں اپنے رب کی پکار میں کسی کو شریک اور سانجی نہیں بناتا کل میرے پیغمبر آپ کہیں میرے پیغمبر ہو سکتا ہے لوگ آپ کی فضیلت سے دھوکہ کھا جائیں لوگ آپ کے مرتبے سے دھوکہ کھا جائیں لوگ آپ کے مقام سے دھوکہ کھا جائیں جو آپ کو میرے ساتھ قرب ہے شاید لوگ دھوکہ کھا جائیں کل میرے پیغمبر کہہ دیجئے انی لا عملے کو انی لا عملے کو انی بے شک میں یہاں تو یہ جملہ بھی آ گیا ساتھ انی بے شک میں لا عملے کو میں مالک نہیں ہوں لکم کس کے لیے وہاں کیا تھا لے نفسی اپنی نفس کے لیے اپنی جان کے لیے اور سورت جن میں کہا لا املے کو لکم میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے ذر نقصان کا ولا رشد اور نہ نفے کا نہ فائدے کا نہ نقصان میرے ہاتھ میں نہ فائدہ میرے ہاتھ میں میں تو خود اپنے رب کو پکارتا ہوں چنانچہ نبی پاک سے اس بات کی نفی کی گئی کہ میں بھی اپنے رب کا محتاج ہوں کسی کا نفع نقصان میرے اختیار میں قرآن پاک کی ایک دیکھیے جی آخر میں سفر نمبر 354 پہ آئیے جی سورت کا نام سورت قصص ہے جی پہلے بھی ہم سورت قصص میں ایک حوالہ دیکھ چکے ہیں جی صفحہ نمبر تین سو چون اور آیت نمبر ہے چھپن بالکل صفحے کے درمیان میں جی صفحہ نمبر تین سو چو بیسواں پارا سورت کا نام سورت قصص سورت قصص کی آیت نمبر چھپن ان کا لا تہدی ان کا لا تہدی یہ جو لا ہے نا لا یہ بڑی زبردست لا عملے کو لا عملے کو لا نا مسکالا ضرت لا تہدی بڑی زبردست ہے لا لاہ لا ان بے شک کا تو کا بے شک آپ کس کو خطاب ہو رہا ہے حضور انور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پیغمبر بے شک آپ تہدی آپ ہدایت نہیں دے سکتے من احببتا جس کو آپ پسند کرتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے ولا اللہ اور لیکن اللہ دی میشا ہدایت دیتا ہے جس کو تو ہدایت کے خزانے کس کے پاس ہر چیز کا اختیار تو بڑی دور کی بات ہے اللہ نے فرمایا کائنات کا آقا اور امام الانبیاء اور سردار کائنات کا ہدایت بھی ان کے ہاتھ میں کوئی نہیں تھی اگر ہدایت ان کے ہاتھ میں ہوتی کبھی آپ نے میرے دل سے پوچھ کے دیکھا نبی پاک کا ذکر تو بعد میں کرتے ہیں وہ تو آخر پیغمبر ہیں دائی ہیں مبلغ ہیں بہت اللہ کی توحید کے چلو آپ اپنے آپ سے پوچھیں جتنے موبائل ساتھی بیٹھے ہیں کیا دل کرتا ہے آپ کا یہ لوگ جو قبریں پوج رہے ہیں بے اور غیر اللہ کی نظر و نیاز دے رہے ہیں بیچارے اور جن کو پتہ نہیں ہے اور مغالطے میں ہیں اور علماء نے انہیں غلط رستے پہ چلا رکھا ہے آپ کا دل کیا کرتا ہے کہ یہ سارے ہدایت پہ آئیں کہ نہ آئیں کرتا ہے بندہ خدا کی قسم دل ہی تمنا ہے ان کے بارے میں ہے مولویوں کے بارے میں بھی مولویوں کو سارا کچھ پتا ہے بالکل سولہ نے پتا کوئی مولوی غلط فہمی کا شکار نہیں ہے عوام غلط فہمی کا شکار عوام کو علماء نے پڑھایا وہ بیچارے غلط فہمی کا شکار ہو گئے لیکن علماء غلط فہمی کا شکار نہیں ہے سب کچھ پتا وہ میں نے آپ کو ایک دفعہ واقعہ سنایا میاں والی میں واکیم ہے نا الرحیم خان فوت ہو گیا بڑا مواعد تھا بڑا زبردست حکیم بڑے لوگ اس کے پاس آتے ہیں مارتا ہے مریضوں کو پھر گرتے ہیں مریض اس کے اوپر <correctly> وہ ہمارے شہر کے ایک مولوی صاحب ہیں دوسرے مسلک کے وہ چلے گئے اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے تو عبد الرحیم خان بہت بڑا سرمایہ دار آدمی تھا بڑا ذمہ دار آدمی تھا اور منہ پہ بات کر دیتا تھا بالکل سامنے وہ مولوی صاحب جو گئے دکھانے کے لیے بیوی کو چیک کروانے کے لیے تو چیک کرنے سے پہلے کہتا ہے مولوی جی kapit. پتا تھا نا کہ یہ بندیال سے آیا ہے اور دوسرے طبقے سے تعلق رکھتا ہے حکیم صاحب بڑے مواعد تھے تو حکیم صاحب, اس صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب کا حکیم نے کہا اگر یہ عقیدہ صحیح ہے اس عقیدے پہ طلاق اٹھا اٹھا طلاق کے اگر یہ عقیدہ غلط ہو تو میری بیوی بی تین طلاق حرام اٹھا طلاق. اب مول صاحب طلاق نہ اٹھائیں. اب وہ طلاق نہ اٹھائیں حکیم نے کہا اللہ کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں اللہ, اللہ کے سوا کوئی, حاضر, کوئی حاضر, حاضر, حاضر, حاضر, ناظر حاضر ناظر نہیں اگر یہ عقیدہ غلط ہو تو میری بیوی تین طلاق مجھ پہ حرام اللہ اگر بھی اس کا نبی پاک بھی حاضر ناظر ہے اٹھا طلاق مولوی صاحب نے طلاق یہ <تصفح> حکیم صاحب نے میرے چچا کو بعد میں بتایا ہوئے وہ مولوی صاحب آئے تھے میں نے اسرح... مولوی صاحب, صاحب سے کہنے لگے یہ آزان سے آپ سلاد و سلام پڑتے ہیں نہ اس نے پوچھا کہ آپ بڑے عالم ہیں کہ آپ کے والد صاحب بڑے عالم تھے تو مول صاحب کہتے ہیں جی ہم میرا والد صاحب تو میرے استاد بھی تھے اور بہت بڑے عالم تھے ہم تو اپنے والد کی خاکے پا بھی نہیں ہے وہ تو بہت بڑے عالم تھے تو حکیم صاحب مولوی صاحب سے کہتے ہیں یہ آزان سے اول آخر جو سلاط و سلام پڑھتے ہو یہ تمہارے والد صاحب پڑھا کرتے تھے یہ سلاد و سلام وہ پڑھتے تھے یہ سلاۃ و سلام آیا ہے جب لاؤڈ اسپیکر آیا بلد بلد سپیکر پہ آیا ہے اس وقت یہ پڑھنا شروع کرتے تو پہلے لوگ تو پڑھتے ہی نہیں تھے یہ جو بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بڑی سے پوچھ لیجئے پہلے کون نہیں ہوتا یہ عید النبی بھی بارہ وفات تھی بارہ وفات والا مہینہ پھر مولویوں نے سوچا مولویوں نے بھائی بارہ وفات وفات کے لفظ میں غمی ہے اور ہمارے گلے میں نوٹوں کے ہار غمی جو دیتے تو ہیں کچھ نہیں چلو اس کو عید میلاد النبی پھر جشن عید مشرف اسلام کیا اس طرح. تو مولوی جی, جی, صاحب کہتے ہیں وہ, ازان سے اول آخر وہ تو نہیں پڑھتے تھے تو حکیم صاحب کہتے ہیں, تم کیوں پڑھتے ہو عالم وہ بڑے تھے پڑھتے تم ہو؟ تو مولوی صاحب کہتے ہیں سڑن واسطے پڑھنے اللہ, اللہ خیر درود کا مصرب دیکھیں دیوبندیوں کو جلانے کے لیے دیوبندیوں کو جلانے یہ درود پڑھنے کے آپ نیت دیکھیں نیت لا بالنیات ان لا تحضی من تحدی منابتا لا کا من نہ میرے پیغمبر آپ چاہتے تھے کہ ابو طالب کو ہدایت مل جائے زاریاں بھی کی روئے آئزیاں کی گئے چاچا کل کن کل کلمہ کل کل پڑھ لے چاہتے تھے پیار تھا میرا چاچا کلمہ پڑھ لے ہدایت مل جائے لیکن میرے پیغمبر انک من جس کو تُو چاہتا ہے اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے اللہ اوے ہم ہدایت دینا چاہے تو ہبشے سے اٹھا کے مکے میں پہنچا دیا کرتے اللہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا حب سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا اور وہ آستا نہ اللہ ہدایت دینا چاہے تو پھر حبشے سے اٹھاتا ہے سہیب کو روم سے اٹھاتا ہے سلمان کو فارض سے اٹھاتا ہے اور ہدایت دے دیتا ہے حوالہ تو ذہن میں نہیں ہے کہیں پڑا تھا کہ حضرت بلال ایک دن مسکرا رہے تھے نبی پاک نے پوچھا بلال آس رہے ہو خوش ہو کیا بات ہے حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ شکر ہے اللہ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی تھی جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو آپ تو اپنوں کو دیتے ابو لاب کو دیتے ابو طالب کو دیتے اللہ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی اور مجھے ہدایت نصیب کر دی ولا اللَّهَ من اللہ <يَشًا> ہدایت دینا کس کے اختیار میں تو مختار کل کون ہے متصرف الامور کون ہے اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کے سوا کسی کو کھوٹی قسمتیں خری کرنے والا سمجھنا اللہ کے سوا کسی سے اولاد مانگنا شفا مانگنا کہنا کہ مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے یہ شرک ہے اور اس کا نام شرک ف تصنف بولیے اس کا نام شرک کتنی قسمیں ہو گئی شرک فی ذات شرک شرک جمعہ انشاءاللہ ہم نے لوگوں کے ذہن میں وہ بات نہیں ہے دراص تو ہو گیا جی ختم جو حضرات جانا چاہتے ہیں درست سننے کے لیے آئے لیکن چونکہ بیس منٹ ہیں ابھی نماز میں تو ہم اتنی دیر میں سوالوں کے جواب دیتے ہیں کل جی ترونجا شمالی میں کال بروز اتوار پرسوں پرسوں بروز اتوار جی ترونجہ شمالی میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے صحبت قرآن کانفرنس جس میں جناب عشاء کے بعد ترونجہ شمالی میں جس میں ہماری جماعت کے ناظم اعلیٰ مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری انہوں نے بھی جانا ہے دوسرے علماء نے بھی آنا ہے اور میں نے بھی انشاءاللہ وہاں حاضر ہونا ہے جی پرسوں انشاءاللہ جی تقدیر کے متعلق روشنی ڈالیے کیا انسان تقدیر کے تابے یا انسان ہاں جی ایک نماز کے بعد حج کورس شروع ہو رہا ہے جی پرسوں تین دن معاویہ مسجد میں سارا بتایا جائے گا کس طرح جانا ہے کیسے مینافاف مدینے کس طرح جانا ہے سب بتایا جائے گا جی جو آپ کے دوست حج پہ جا رہے ہیں ان کو بھی اطلاع دیجیے تو آج معاویہ مسجد میں ایک تقدیر مطلق ہوتی ہے, ایک تقدیر ہوتی ہے مثلا یہ بندہ علاج کروائے گا تو صحت پائے گا یہ شرط ہو گئی تو پھر تقدیر کے مسئلے میں زیادہ بندے کو نہیں پڑھنا چاہیے جی رفا یدین کرنا کے نزدیک بالکل ٹھیک نہیں ہے جی بالکل ٹھیک نہیں ہے اس میں زیادہ حرکت بھی ہے اور قرآن کہتا ہے اللہ کے سامنے آجی کے ساتھ کھڑے رہو آجی رفا کے نہ کرنے میں ہے رفایہ کے کرنے میں نہیں ہے وہ لوگ جو چار چار سو کی حدیثیں آپ کو بتا رہے تھے وہ سب جھوٹ بولتے ہیں کوئی چار سو ادیسیں رفایہ دین کے احباب میں نہیں ہے دیکھیں جو بندہ مشرق ہے یا جو بندہ بتتی ہے بتتے کرتا ہے شرک کرتا ہے اس کے پیچھے نماز ہو؟ نہیں, ہوتی. نہیں ہوتی اور جو بندہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کو برا بھلا کہتا ہے ایسے امام کے پیچھے بھی نماز ہو؟ نہیں. نہیں ہوتی جی جس طرح لوگوں کے نام میں محمد ہوتا ہے وہ اپنے نام کے ساتھ جو محمد لکھتے ہیں اس پر سلب لکھتے ہیں کہ ایسے یہ نہیں جی مثلا محمد انور اگر نام ہے تو جب محمد انور لکھے گا تو نہ محمد پر سواد کا نشان نہیں ڈالے گا جی نہیں ڈالنا چاہیے ویسے لکھنا چاہیے یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ قرآن پاک پر بے سود لکھتے رہتے ہیں ان کو سختی سے منع کریں جو لوگ سمجھدار ہیں اور ان قرآنوں پر کوئی کام کی بات اگر وہ لکھنا چاہتے ہیں سمجھدار لوگ ضرور لکھیں فضول کوئی چیز نہ لکھیں جی صاف لکھا کریں بھائی یہ کہتے ہیں سوال کا جواب ضرور دیں میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ متا کرنا جائز ہے کر لے بھائی میرے کو پوچھا اگر آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہے پتہ نہیں آپ نے کسی کتاب میں بتلانا پڑتا ہے یہاں پارا ہے اور سورت کا نام سورت مومنون ہے دیکھیے اٹھارواں پارا ہے صفہ 309 ہے صفہ 309 ہے سورت کا نام سورت مومنون ہے اور سورت مومنون کی آیت نمبر ہے جی 6 5 اور 6 آیت نمبر ہے جی اللہ تعالیٰ مومنون کی صفات کا ذکر کر رہے ہیں جی سورت مکی ہے جی یہ رکھیں سورت کیا ہے مکی, مکی, مکی ہے معلوم ہوتا ہے یہ مکے میں حکم اترا بعض لوگ کہتے نہیں پہلے متاجائز تھا بعد میں آرام ہوا یہ مکے میں اتری ہے قرآن کہتا